و اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وحمد علی اللہ علیہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تماشمان ال و تمام پُرس کن سم اللہ شہمی ممبران کن سم اللہ سلام السلام عزمت اور غتی سلسلۂ درخت جو ہے ہمارا آج اصول اعتقادہ کے بارے میں کیا اتوار کو اصول اعتقادہ کے بارے میں اس کے دروس تا سال گے تو نو اصول اعتقادی طالباً اواخ نباس انتھونیت آج اس کا اکتالیسواں درس شروع ہوا چاہتا ہے اور اس درس میں جو موضوع ہے کہ ہمارے آخرت کا پہلا گر اس دنیا سے جدا ہونے کے بعد روح قبض ہونے کے بعد ہمیں جس جگہ پہ رکھیں گے وہ پہلا گھر جو ہے قبر جسے ہم قبر کہا جاتا ہے اس قبر کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونا چاہیے ہاں جی قبر کے بارے میں عقائد کے حوالے سے جو ہے ہمیں اس قبر کے بارے میں عقائد کیا ہیں سیاست علی رحم نے کیا فرمایا پی عمر اکرم صحم نے قبر کے بارے میں کیا فرمایا آیا قبر ایک آرام دہ جگہ ہے یا تکلیف دہ جگہ ہے کن لوگوں کے لیے آرام دہ جگہ ہے کن لوگوں کے لیے تکلیف دہ جگہ ہے <تصفح> اس سلسلے میں یہاں مختصر زیادہ لمبی چوری بحث نہیں کیا ہے شاہ صلی نے مختصر بحث کیا ہے لیکن اسی مختصر بحث کے اندر <تصفح> فکر کرنے والوں کے لیے غور کرنے والوں کے لیے سوچنے والوں کے لیے اسی کے اندر سب کچھ ہے ہاں جی اسی سے سبق لے لیں تو اسی کے اندر سب کچھ سے سباب نہ لے لیں تو پھر کل قبر میں پہنچے گا پھر پتا چلے گا یا اللہ میں نے کتنی غفلت سے اپنی زندگی گزارا ہاں جی میں نے کتنی کوتا ہی کی اس خبر کے بارے میں اور میں نے اپنے آپ کو بلا بیٹھا اپنی آخر کا جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کو میں نے بلا بیٹھا دنیا کے عارضی گھر کو میں نے آباد کر دیا اور وہ جگہ جہاں میں نے ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہو قیامت برپا ہونے تک جس جگہ میں معلوم نہیں کتنے ہزار سال رہنا پڑتا ہے انسان کو قیامت کب برپا ہوگا کسی کو معلوم نہیں قیامت برپا ہونے تک ہمارا جگہ قبر ہے تو قبر جو ہے قبر کن لوگوں کے لیے بھیش کے باغات میں سے بہتا ہے کن لوگوں کے لیے جہنم کی گاٹیوں میں سے گاٹی ہے اس پہ اصل میں قبر پر اعتقاد رکھنا واجب قرار دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو قبر پہنچنے سے پہلے اپنے اعمال کے اپنے افعال کے اپنے کردار کے اپنے عقائد کے اپنے ایمانیات کے اپنے اخلاقیات کے اپنے لوگوں کے ساتھ معاشرتی زندگی میں حقوق اللہ حقوق العباد ان تمام چیزوں کا انسان خریال رکھے اور ایسا زندگی گزارے کہ اس کے لیے قبر جو ہے دنیا کی ہاں جی خوبصورت ترین مکانوں سے ہزار درجہ بہتر ہو اس کے لیے دنیا کی جو ہے عیاش ترین لوگوں سے اس کے قبر اس کے لیے بہتر ہو ہاں اور قبر اس کے لیے سچ مچ بحث کے باغات میں سے بخشا ہو جس میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے آسائش آسائش ہو اور کسی قسم کی تکلیف اور پریشانیاں وہاں پر نہ فوجان غرامی حضرت شاسد محمد الوحش نے خبر کے بارے میں فرمایا فرمایا وسول قالیہ میں وجب واجب ہے اے بندے مومن واجب ہے تو اس پر انتہا عقیدہ یہ کہ عقیدہ پیدا کرے عقیدہ کیا ہوتی ہے وہ بات جو انسان اپنے دل و دماغ میں رکھے اور اس سے کافی باہر نکلنے نہ دے اور اس موضوع میں پھر کسی قسم کی شک و شکوک اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے ہاں عقیدہ کے مطلب یہ تھے عقیدہ لوگوں کو شروع میں پتہ ہے عقیدہ عقدہ تن سے عقدہ کا مانا کیا ہے گرہ باندھا ہاں گٹ تام جس کا دکھا چیش تو گویا کی فرمایا و یا جف ہے انطاط عقیدہ واجف ہے تم پر کی اعتقاد رکھے یعنی اس بات کو اس مطلب او مانا و, و مفہوم کا اپنے دل کے ساتھ گرہ باندھے اپنے دل و دماغ کے ساتھ گرہ باندھے ایسا گرہ باندھے کہ پھر وہ وہاں سے جدا نہ ہو جائے وہ گرہ نہ کھلے ہاں پھر الگ نہ ہو جائے بلکہ یہ سوچ ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں رہیں اور یہ سوچ اور یہ عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں رہنے کی وجہ سے وہ بار بار ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرتے رہیں عقائد کا اصل فائدہ یہی ہے عقائد انسان کے اعمال کو کیونکہ دل ہے جس میں اچھی باتیں ہو اچھے عقائد ہو صحیح عقائد ہو تو انسان کو اچھے اعمال کی طرح دعوت دیتے ہیں اور اس کے اندر اچھے عقائد نہ ہو۔ ہاں خدا کے بارے میں اس کے دل میں سچی صحیح سوچ نہ ہو ق قیمت کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ ہو اس طرح ابھی قبر کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ ہو کوئی عقیدہ ہی نہ ہو یا صحیح عقیدہ نہ ہو تو اس صورت میں پھر انسان جو ہے اس کے اندر سے اس کو اچھے اعمال کی طرف دعوت نہیں دیں گے دعوت نہیں دیں گے تو پھر وہ اس اس جگہ کے لیے تیاری بھی نہیں کریں گے اس جگہ کے لیے اپنے اعمال کے اصلاح بھی نہیں کریں گے اس جگہ کے لیے آسائش کے لیے وہ کوئی سہولت فراہم نہیں کریں گے اپنے لیے اس طرح پھر اس کے جب وہاں پہنچے گا تو وہ سوائے کہ ہے آفس ماننے کے چند چہرہ میں توہردی کرو انتہائی اہمیت کا حامل لے فرمائے و واجب, واجب انتا تکرا یہ کہ آپ اعتقاد رکھے یعنی اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا دے ہمیشہ کے لیے بٹھا دے اس کو پھر نکلنے نہ دے دل و دماغ سے کیونکہ آگت کے معنی گرہ باندھا دل کے ساتھ گرہ باندھے عقل و شعور کے ساتھ گراہ باندھ اپنے اپنی ایمانیات کا ایک مضبوط حصہ بنا دے جن پر آپ ایمان رکھتے ہیں جن جن کو آپ مانتے ہیں ان میں سے اس کو بھی ایک مضبوط حصہ بنا دیں ایسا حصہ بنا دیں کہ آپ سے ہر کس جدا نہ ہو جائے چنانچہ ہمارے اس دعوت شریف میں ہنج اوراد فتح صبحیہ میں ایک پیراگراف ہے دوسرا پیراگراف اس میں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ منی اصل کا ایمان قلبی اے اللہ میں تجھ سے ایسی ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل سے لگا رہا ہے تمام ایمانیات میں یہی شرط ہے ازان گرہ میں ایمانیات میں یہ شرط ایمانیات دل سے لگا رہا ہے دل سے گراہ باندھے ایمان یو وا شر وقل وا سلو کا سوادق لیس باد کفر و ولا شرک و الا اور ایسی سچی یقین کا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے نہ شرک ہو نہ کفر ہو نہ شک ہو کہ بس ایک بات کو مان لیا تو اس کو مضبوط طریقے سے مان لیا پھر اس میں شاید ایسا ہو شاید ایسا ہو کر کوئی گنجائش نہ رکھے اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ایسی ایمان دے دیں جو میرے دل کے ساتھ ہمیشہ لگا رہا ہے ہمیشہ لگا رہا ہے قرآن پاپ میں بھی سورہ حجرات میں مومن کی علامات یہی فرمایا وہ اللہ پر ایمان لائے قیامت پر ایمان لائے ایمانیات کا ذکر کے پھر فرمائے والم ہو پھر وہ ان میں کبھی شک نہ شیکھے ایمانیات پر ایمان لانے کے بعد پھر وہ اس میں شک نہ کرے کیونکہ شیک کرنے سے آپ کا ایمان کمزور ہوگا ایمان کمزور ہوگا تو پھر عمل خود بہت کمزور ہوگا انسان کی ایمانیات جو ہے اس کو عمل کی طرف دعوت دینے کے لیے نہایت آمد رکھتے ہیں. ایمانیات ہیں جو انسان کو اچھے عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں ایمانیات ہیں جو انسان کو برائیوں سے روکتے ہیں ایمانیہ ہے جو انسان کو نیک عمل کرنے پہ مجبور کرتے ہیں ایمانیہ جو انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے پہ اندر سے اس کو اتنی آواز دیتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے توبہ کرنے پر تو میرا زین گرامی اس میں مبارک رب سے فرماتے ہیں واجف ہے تم, انتا تقیدہ جی تم پر انتاط عقیدہ یہ کہ تم اعدقات پیدا کرے تمہارا عقیدہ اس طرح تم عقیدہ رکھیں ان الخبر بے شبر یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے ہاں جس میں انسان بمشکل اس میں رہ سکتے ہیں لٹا کے چھوڑ کے چھلے آتے ہیں فرما القبر بے شک قبر روزۃن ایک باغچہ ہے روزۃ من ریاض الجنان ریاض باغات جینان بہش من ریاض الجنت فرما القبر من ریاض الجنت قبر بحث کے باغات میں سے ایک بخشہ ہے فرماتے ہیں بندے مومن تم پر واجب ہے اعتقاد رکھیں کہ قبر جو ہے بھیش کے میں سے ایک بادشاہ ہے یا اوہرتن یا ایک گڑا ہے ہاں من ہور نیران جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوگا تو اذان گرم اس میں عذاف اضاف عذاب اضاف تکلیف ای تکلیف آگ ہی آگ پریشانی ہی پریشانی کوئی آپ کے مزاج کو سکون پہنچانے والے کوئی چھسوہ نہیں ہو ہر طرف سے تکلیف ہوں گے سام ہوں گے بچو ہوں گے طرح طرح کے حشرات چڑے مکوڑے ہوں گے اور اگر جو ہے اگر آپ کا قبر بھیش کے باغات میں سے ایک بادشاہ بن گیا تو پھر اس میں ہر طرح کے نعمتیں ہوں گے نیوجات ہوں گے ہاں جی پھل فروٹ ہوں گے اچھے پینے کی چیزیں ہوں گے میں کی چونکہ فرمایا یہ بھیج کے باغات میں سے ایک بادشاہ ہے فرمایا تو بہش میں جو چیزیں ہیں ان میں سے ان کے خوش کو خوش مقدار اس میں ضرور ہوں گے ہر میں تو شاشد علیہ رحمان نے ہمیں فرمایا ابند مومن تجھ پر واجب ہے کہ قبر کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ قبر بھیش کے باغات میں سے ایک باغچہ ہے یا چاہ کی گاٹھیوں میں سے ایک گھاٹھی ہے اس کی ثبوت کے لحاظ سے شاشید علیہ رحمٰن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی نقل فرمایا فرمایا یہ بات قبر کے بارے میں میں سجمن الوحش اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے کہ ماں اخبرانہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ اللہ کے پیارے نبی محمد مصفاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ القبر و بے شبر روزت میں ریاض جنت قبر جو ہے جنت کے بادشوں میں سے ایک بادشاہ ہیں اوحرۃ المنورن یا جہنم کے گاٹیوں میں سے ایک گاٹی ہے تو حضین گرامی اس کو جو ہے ہم نے معمولی نہیں سمجھنا ہے قبر کی زندگی کو جو ہے معمولی نہیں سمجھنا ہے ہاں جی ابھی دیکھو ہم سے پہلے آدم علیہ السلام سے ابھی تک کم دس ہزار سال گزرا ہے اس وقت سے جو لوگ مرے ہیں نا وہ ابھی قبر ہی میں ان کا جسم قبر میں ہے ہاں ان کے لیے وہ قبر یا اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے اہل صلاح میں سے ہے خیر میں سے تو اس کا قبر کے باغات میں سے ایک بخشہ ہے اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ دنیا سے زیادہ وہاں خوش ہے لیکن اگر اس کا قبر جو ہے اگر خدا ناسہ وہ برے لوگوں میں سے ہے اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا اس نے گناہوں میں فسق و فجور میں حرام خوری میں شراب خوری میں اور طرح طرح کے گناہ بے حیا کے کاموں میں ہیں اپنے آپ کو ضائع کر دیا اور کوئی نے کی اس اودھی گھر کے لیے نہیں بھیجا ہاں جی تو پھر یقیناً اس کا قابل پھر جہنم کی گاٹیوں میں سے گاٹی ہوگا تو پھر وہ بندہ پھر کتنی تکلیف میں ہوگا ہاں جی وہ بندہ پھر کتنی پریشانیوں میں ہوگا ہاں جی جس کے لیے مسلسل تکلیف کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے مسلسل پریشانیوں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے سام ہی ہیں بچھو ہیں ہر طرف کے ڈھسنے والی تشخاضیت دینے والی ہاں جی ماحول کے علاوہ اس کے لیے کوئی اچھی ماحول نہیں ہوگا جو اس ہے کہ جب جہنم کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی ہوگا تو جہنم میں ابھی آگے بھی شاید سے فرما رہے ہیں سام ہوں گے بچھو ہوں گے طرح طرح کے عذاب ہوں گے انسان کو دل کو ہاں جی انتہائی جو ہے متلی دینے والی پریشان کرنے والی اذیت دینے والے ہاں جی د کو مسلسل پریشان کرنے والی تکلیفیں ہوں گے اور اسی حالت میں ہوں گے وہ موت اور حیات کے بیچ میں ہوں گے حسین گراہ لیکن جو لوگ جن کے قبول بحث کے باغات میں ہوں گے وہ بڑے خوشی میں ہوں گے بڑے مسرور ہوں گے بڑے خوش ہوں گے اللہ ان سے راضی ہوگا وہ اللہ سے راضی ہوگا ہاں جی جو ہے اس پر اعتقاد رہنے کا مطلب یہی حزین گراہ جس کو مزاق نہ سمجھے کہ وہی جو ہے بس وہاں پہنچے کو دیکھا جائے گا جس میں بعض لوگوں کو بولتے نہیں یار نماز پڑھو نیکی کرو برائیں سے توبہ کرو بولتے ہیں قیمت سے کون واپس آئے گا قیام اللہ سے بندے خدا قیامت واپس جب آئے گا ہاں جی وہ واپس تو نہیں آئے گا کیونکہ جب تک قیامت برپا نہیں ہوگا کوئی واپس نہیں آئے گا <coughs> لیکن جب برپا ہوگا تو اس, اس بات پتہ چلے اس بات کو پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ انہیں لوگوں کو جو آبی سقامت پر سچی ایمان رکھتے ہیں ابھی سے قبر کو وہ اپنے قبر کو بحث باغات میں سے باغشہ بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اعمالِ صالحہ کے ذریعے سے اور اچھے عقائد کے ذریعے سے یہ دونوں ضروریات ہیں میں انسان کی کامیابی ہے کے لیے ایمانیات کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور عمل بھی اس پر عمالِ صالح کے لیے آپ کو یہ قرآن پڑھیں آمن و عامن یازین عامن ایمان والو ایمان لو اللہ پر اور امن صالح کرو اے ای لوگ ایمان لب عمل صالح کرو یہ لبس قرآن سے غلوم دفاع اللہ نے تکرار فرمایا اور ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دیمانیات کی طرف بھی جن کو ماننا ضروری ہے ہاں جی اور جو ساتھی عمل اللہ صالح کی طرف بھی ہمیں نواسی ہونے کے لحاظ سے ہمیں اپنی ایمانیات جو ہے اس حسل خارجہ کی کتاب میں سر صرح نے مختصر اور شام انداز میں بیان فرمایا ان تمام ایمانیات کو اللہ کے بارے میں فرستوں کے بارے میں قیامت کے بارے میں خبر اور اسی طرح جو ہے آسمانی کتابوں کے بارے میں اور, آئے اور آئی ایمان سلام کے بارے میں اولیاء الہی کے بارے میں ان تمام کے بارے میں یہ عقائد ہم نے مختصر آپ تک پہنچا دیا ہے آزاد نگرہ میں اس کی روشنی میں تو ان ایمانیات کو جھان کر ہم کو ہم دل و دماغ میں حاضر رکھ کر ہمیں اپنے اندر خوف لاہی پیدا کریں ایسی خوف لاہی اس ایمان کو ایسا مضبوط کریں چونکہ ایمانیت جتنا آپ کو مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کو جو ہے اس کے اوپر آپ بہتر عمل صالح کی ایمانات کھڑی کر سکیں گے ورنہ جتنے ایمانیات آپ کا کمزور ہوگا عمل صالح وہ برداشت نہیں کریں گے ہیں اولنکر نہیں پائیں گے کیا تو برداشت نہیں کریں گے یا ریا کریں گے یا سوما ہوگا یا شہرت کے شکار ہوگا, یا کا شکار ہوگا یا ریا کا شکار ہوگا اور کوئی صدقہ خیرات دیا ہے بڑی کسی کی کوئی خدمت کیا تو احسان جتائیں گے منت کریں گے تو سب باطل ہو گیا سب ضائع ہو گیا ہفت تو گیا اخراج چلے گئے یہ کیوں ہوتی ہے کہ جن کے ایمانیات کمزور ہیں نا وہ عمل کو اللہ کے لیے انجام نہیں دیتے آخرت کے انجام نہیں دیتے نہ دینے کی وجہ سے وہ نہیں دے پاتے ہیں. اس وجہ سے پھر وہ احسان جتا کر محنت چڑھا کر ریا کر کے شہرت کا شکار ہو کر اور جب کا شکار ہو کر سارے عمل کو ضائع کرتے ہیں یہ سارے ضائع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سچ ہمارے ایمانیات کمزور ہے ہم نے اپنی ایمانیات کو صحیح نہیں کیا ہم نے اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں صحیح معرفت حاصل نہیں کیا نہ کرنے کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے لہٰذا زین گرامی یہاں فرمایا حدیث رسول بھی اور کی کلمات بھی ہرمایہ قبر بھیش کے باغات میں سے باغچہ ہے یہاں جہنم کی گاٹیوں میں سے گاٹی ہے لہذا اپنے آہرت کا فکر ضرور کرتے رہے ہیں زین گرامی ہاں جی ہم میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ہم قبر کے عذاب کو برداشت کر سکیں ہاں جی ہمیں ہم سے کسی میں طاقت نہیں ہے سام بچھوں کے ڈھسنے کی تکلیف کو ہم برداشت کریں ہمارے جسم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آگ کے عذاب کو برداشت کریں اذان کرا میں اگر آپ کے پاس برداشت کرنے کی طاقت ہے تو کبھی آپ ذرا آگ کے چولہے پر اپنا ہاتھ کا انگلی رکھیں آنکھ تو چھوڑو ابھی ہاں جی ماچس کے تیلے کو جلا کر اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھو اپنے انگلی رکھو دیکھو کیا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں جو انتہائی ایک حقیر آنکھ ہے جس کو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے اگر کسی نے پکڑ کے آپ کا انگلی اس کے اوپر رکھا ماچس کے تیلے پر آپ چیخیں گے آپ فریاد کریں گے مجھے ہاں جی تو پھر جو ہم اتنی ہلکی سی کو ہمارا جسم نہیں کر سکتے تو جہنم کے عذاب کو ہم کیسے برداشت قبور میں ہونے والی تکالیف کو ہم کیسے برداشت کریں گے جان گرامی جن سب کے لیے راہ نجات عمل صالح اور اچھی ایمانیت ہے. اپنی ایمانیت کو صحیح کرو شریعت نے جن چیزوں پر ایمان رکھنے کو کہا ہے ہاں جی ان کے بارے میں صحیح معرفت پیدا کرو اللہ کے بارے میں قیامت کے بارے میں قرآن کے بارے میں اہل بیت علیہ وسلام کے بارے میں اور جتنی میں اعتقادات جو ہے ہمارے روزگار نے ہمیں بین فرمایا ان کو جان کر ان کے بارے میں صحیح عقیدہ پیدا کرو ہاں جی اور اپنے عقائد کو مضبوط کرو ایسے عقائد اپنے اندر پیدا کر کے آپ کو عمل پر مجبور کرے آپ آخرت سے ڈرنے پر آپ کو اندر سے آواز آتے رہیں آپ غفلت کا شکار نہ ہو جائیں ہزار گرا میں لہٰذا جو ہے قبر جو ہے قبر میں ہاں جی مولانا علیہ السلام نصب اللہ میں آپ کا کلام ہے آپ ایک دفعہ جنگ سفین سے بلکہ واپس آنے پر کوہی کے قبرستان کے قریب پہنچا تو آپ نے اپنے صحاب کو وہاں رکا آپ خود رکا, رکا قبرستان والوں کا آپ نے سلام کیا اور کہا کہ سلام کرنے کے بعد یا اہل الدیار الموہیشتی والمحال المحرتی ہاں یا آہل الوحدتی یا اہل الغ یا اہلت تربتی اے تنہائی میں بیٹھے ہوئے لوگ اے مختصر حجروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اے مٹی کو اپنے بچھونا بنائے ہوئے لوگ ہاں جی اے غمگین اور پریشانہ لوگ اور یہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے لوگ فرمایا پھر ان مخاطب کرنے کا فرمایا یادور حقت سکونت بھارت تمہارے گھروں میں تو اور لوگ بیٹھ گئے ہیں وہ ام الام والحقت کو سمت اور تمہارے مال بھی تمہارے جانے کے بعد لوگوں میں تقسیم ہو گیا ہے ورثہ نے تقسیم کر کے لے گیا ہے ام الزوا جو حقت نوکیا جبکہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیویوں نے بھی دوسروں سے شادی کیا اور اگر یہی خطاب عورتوں سے ہو تو تمہاری میاں نے بھی اوروں سے شہید کیا شادی کیا ہے پھر حاضام خاورہ یہ ہماری طرف سے تمہیں دی جانے والی خبر ہے کہ تمہارے گھروں میں اور لوگ بیٹھ گئے ہیں تمہارے مال تقسیم ہو چکا ہے ہاں جی اور تمہارے ازوا شادی ہو چکا ہے دوسروں سے شادی کے ہے اب تمہارے تمہارے نام سے یہاں کوئی چیز نہیں ہے پھر سم الطفات صاحب ہی پھر آپ نے اپنے اصحاب کو فرمائے ہمیں حاضمہ خبر یہ ہمارے طرف سے تمہیں دی جانے والی خبر ہے سم الطف الاصحاب پھر علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف رخ اور فقال اور کہا اللہ عظن اللہ کلام اگر ان اہل قبر والوں کو اللہ تعالیٰ سے اگر بات کرنے کا اجازت مل جاتا اجازت مل جاتا تو یہ لوگ ضرور تمہیں خبر دیتا کیا خبر دیتا وہ یہ بولتا ہاں جی کہ اللہ برکم ان خیر تغوا بے شک بہترین آخرت کے گھر کی طرف لے جانے والا تو شعرا قبر میں لے جانے والے تو شعرہ قبر میں لے جانے والا غذی غار گیہ وہ لمحے ہاں جی کیا چیز تغوا ہے پرہیز گاری ہے اچھے عقائد رہنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اشتناف ہے جنگرہ گناہوں سے اشتناف ہے گناہ کیا ہے اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا روزہ رہنے کا حکم دیا حج کرنے کا نیک حکم دیا ماں باپ کے عزت احترام کرنے کا نیک حکم دیا لوگوں پر رنگ کرنے کا حکم دیا نیکیاں کرنے کا نیک حکم دیا صدقہ خیرات دینے کا حکم دیا جتنے بھی ان میں سے کچھ واجب حکم ہے ان کو نہ کریں ہاں جی یعنی تو وہ گناہ شمار ہو جاتے ہیں。کچھ مصطع حکم میں اور سکری صاحب کو ثباب پہنچ مل جاتے ہیں。 اور اسی طرح گناہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہاں جی شرک نہیں کرو سب سے بڑا جو ناقابل بخش گناہ ہے شرک نہیں کرو فرمائے شرک کریں گناہ ہے ہاں جی بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرو نہیں کیا تو گناہ ہے اور اسی طرح شراب خوری نہیں کرو جوا نہیں کھیلو ہاں جی اگر کریں گے تو گناہ ہے غیبت نہیں کرو جھوٹ نہیں بولو بہتان تراشی نہیں کرو کسی مسلمان کو عزت نہیں دے دو کسی کو عزت نہیں دے دو ہاں جی اور کسی بھی مسلمان کا حق مت چھنو یتیموں کا معلومت کا اور عشت خوری ما کرو ہاں جی حرام خوری نہیں کرو ہم مدرس کے حلال کھایا کرو یہ چیزوں سے اللہ نے فرمایا یہ کام نہیں کرو یہ کام نہیں کرو یہ کام نہیں کرو جب ان میں سے آپ ان کو کرنا کیا ہے گناہ ہے جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ نہ کریں گناہ ہے. جن چیزوں کو ہاں جی نہیں کرنے کا کرنے کا حکم اس کو کریں تو گناہ ہے تغبہ یہ کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا, پورا پورا اترنے کی کوشش کریں اس پاکستان نے جن چیزوں کو واجب کرا دیا ہے انسان اپنی طاقت میں ان کو عملی کرنے کی کوشش کریں واجبات تو مستحبات تو واجبات کو نہایت سختی کے بعد سختی کے مستحبات کو بے حد کوشش کر کے اس کا انجام دینے کی کوشش کریں اور جن چیزوں سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے سختی سے انسان اجتناب کرے سختی سے انسانی اجتناب کرے اور جن چیزوں کو مقرو خراب دیا ان سے بھی انسانی اجتناب کی کوشش کریں کیونکہ مقروحات جو ہے حرام کے نزدیک ہوتے ہیں جو لوگ کا بے دردی سے مرتکب ہوتا ہے پھر وہ حرام کا بھی اتکاب کر لیتے ہیں کیونکہ مغروہات جو ہیں حرام کا باڈر ہے جب آپ باڈر پہ چلتے پھرتے رہیں گے تو پھر آپ حرام میں بھی اتکاب ہو جائے گا تو میرا زین گرامی آخرت میں جو چیز آپ کے قبر کو جو چیز روشن کرے گا وہ اچھی ایمانیات ہیں ہاں جی جن اللہ رسول قیامت قرآن پاک اور جن جنوب اللہ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے البید علیہ السلام ان جو ہاں جی یہ ایمانیات ہے کہ قبر خبر کو روشن کرے گا خبر کو بھیج کے باغات میں سے ایک بادشاہ بنے جائے گا اس کے بعد آپ کے لئے نماز سے روزہ حج ہے زکوٰۃ ہے خدمت خلق ہے صدقہ خیرات ہے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ ہے ایسا لینا انسانیت کی فلاح کے لیے ہمیشہ سوچتے رہنا اگر کوئی انسان اچھا کام نہ کر پائے تو اچھا کام سوچتے تو رہیں سوچتے تو رہیں آپ کا سوچ تو کم از کم اچھا ہو کسی کو نقصان دینے کا سوچ نہ ہو کسی کو برائی کرنے کا سوچنا ہو کسی کو تکلیف دینے کا نہ ہو اچھی عمل نیک سوچ بھی عبادت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کی جو ہے نیت المومن خیر امین عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے وہ ہمیشہ اچھا سوچتا رہتا ہے وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں سوچتا ہے لہذا میرا اذان کرامی اپنی غور و لہذا جد نہ ہو سکے قبر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا قبر بھیج کے باغات میں سے ایک ہو تو ہم جیسے علیہ السلام علی حدیث میں فرمایا تغوئی الہی اس قبر میں لے جانے والا بہترین زاد راہ ہے تو راہ ہے یہ تغوائی الہی عمل صالح جو ہے آپ کے قبر کو روشن کرے گا آپ کے قبر کو بحیش کے باغات میں سے بخشہ بنائے گا اور گناہ ظلم لوگوں پر ظلم لوگوں کو ستم لوگوں کے مال حاق میں جانا ہان جہ جی مسمانوں پر رحم نہ کرنا بروں کا احترام نہ کرنا چھوڑوں پر رحم نہ کرنا اپنے خاندان کے ساتھ فیملی کے ساتھ اچھے برتاؤ نہ رکھنا ایک کہ حقوق کا خیال نہ رکھنا پاسداری نہ کرنا ہے یہ سب جو ہی انسان کے عکبت کو خراب کرتے ہیں اس کی قبر کو اس کے لیے جہنم کی گھاٹیوں میں سے گاٹی بنا دیتے ہیں میرا زین گرامی جہاں قبر کو جہنم کی گھاٹیوں میں سے گاٹی بنانے والی چیز کیا ہے گناہ ہے گناہ ہے شرک ہے شرکیات ہے برے عقائد ہے پھر گناہ ہے جو ہمیں جو ہماری قبر کو اور تمام آہرت کے زندگی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں وہ ہمارے ہن عذاب کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں اور ایمانیات اچھی ایمانیات اور ہمارے سالے ہماری قبر کو بھیج کے باغات میں سے باغچہ بنا دیتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب پر رحم فرماتے ہوئے تمام عسمانوں پر رحم فرماتے ہوئے پروردگار ہم سب کے لیے ہماری قبر کو جو ہماری یہ دنیا سے جدا ہونے کے بعد ہمارا لے یہ پہلا گھر ہے انتہائی مختصر اور چھوٹا دنیا میں تو انسان ہزار ہزار گس کے مکانوں میں رہتے ہیں کئی ایکڑ کے مکانوں میں رہتے ہیں کم از کم پچاس سو گز کے مکان میں تو رہتے ہیں پروگرہ لیکن یہ تو ہنج دو فٹ اور یا تین فٹ لمبائی کم از کم چھ فٹ لمبائی جو ہے زیادہ سے زیادہ چھ فٹ اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ دو فٹ تین فٹ بس اونچائی جو ہے تین چار فٹ کے منزل میں رہتے ہیں پر وہ دگار سر اٹھائیں تو سر پر اٹھا نہیں پاتے ہیں ایسے چھوٹے اور مٹی کے گھر میں وہاں کوئی نوج و نموج نہیں ہے مٹی بھی چھونا ہے چاروں طرف مٹی ہی مٹی ہے خاک ہی خاک ہے اور خاک اور مٹی کے سواؤ وہاں کچھ نہیں کوئی بھی اس بچھونا نہیں کوئی بستر نہیں کوئی تغیرہ نہیں کوئی سرہنا نہیں صرف مٹی ہی مٹی ہے ہاں وہاں کے صرف نیک اعمال ہیں وہاں اس کو تمام سہولت فراہم کریں گے کہ اللہ تو ہمارے قبول کو ہم سب کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے پروا اس پاک مثلا کے تمام پیروکاروں کے لیے یا اللہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تمام مرد و زن فارن بچے بوڑھے سب کے لیے ماؤں بہنوں سب کے لئے یا اللہ قبر کے باغات میں سے بہشہ بنا دے اور تمام مسلمانوں پر نبی امت کے رہے امت پر راہ فرما پرواد پر نگارہ اے اللہ ہم سب تیرے درگاہ عظمت میں دس بے دعا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے کثرت گناہ کی وجہ سے پروادگارہ ہمارے قبر کو جھانم کی گھاٹیوں میں سے گاٹی نہ بنا دے ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے پروادگارہ گناہوں سے توبہ کر کے تائب ہو کر ہمیں آخرت سفر کرنے کی توفیع تع فرمائے اللہ اے اللہ کیونکہ تحبہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں تو مہربان کریم اللّہ پرور پر ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے ایسی توبہ کی نصیب پر جس سے ہمارے سارے گناہیں دھل جائیں اللہ ہم سب کو جوانی میں توبہ کریں جو کہ اللہ ہم بھی پیامروں کا شیوا ہے ہم تو درگاہ میں پناہ ماندیں کہ توبے کو کل پرسوں کرتے رہیں گناہ کرتے رہیں اور گناہ سے توبہ کیے بغیر ہم آحرت در چلے جائیں پھر ہمارے خبر بھیج کے جہنم کی گاٹیوں میں سے گاٹی بننے سے پرو نگارا ہم تیرے رحمت کا واسطہ دے کر تج سے تیرے درگاہ میں پناہ مانتے ہیں پرو نگارہ کہ ہماری خبر کو جہنم کی گاٹیوں میں سے گاٹی ہونے سے ہم سب کو تمام عسمانوں کو تمام مومنمات عورتوں کو محفوظ سلمان صاحب کو پروا نگارا تو ہی بہترین ہمارا پناہ گاہ ہے تو ہی ہمارا مال جو مروہ ہے اور تیرے نبی رحمت کا امتی ہونے کے عصر سے ہم سب پر رحم فرما اور ہماری آخرت کو پرور دگارہ ہمارے قبر کو بیش کے باغات میں سے بخشا بنا دے پرور جہنم کے گاٹیوں میں سے گاٹی بننے سے ہم تیری حضور میں پناہ مان دیں پرور تو ہم سب پر رحم فرما تمام آسمانوں پر رحم فرما آمین یا رب العالمین